سیدنا ابو ح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے یعنی پڑوسیوں کی عزت کرے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے صحیح بخاری حدیث نمبر, نمبر آپ نے, یعنی نے پہلے بعد یہ فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے انسان کی زبان جو بظاہر ایک چھوٹا سا عضو ہے اس کا استعمال صحیح ہو تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی سہادت یعنی کامیابی مل جاتی ہے اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے جتنے جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں جتنی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اکثر قتل و غارت گری تک زبان کی خرابی سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے ہر انسان کے ساتھ متعین و مقرر ہیں جو اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو تحریر کرتے ہیں لکھتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ما يلفظ من قول إلا لديه انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لکھنے کے لیے ایک نگراں تیار رہتا ہے قاف آیت 18 وَإنَّا عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر معزز فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اقوال و اعمال تحریر کرتے ہیں کہ رن کا آیت نمبر دس اور گیارہ ائت میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے اللہ برتال نے انسان کے قول کو انسان کی بات کو اس طرح قرآن بیان کیا ہے, <أحساء> ہے جس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات آج ہم اور آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی بات کرتے ہیں گوگل ارتھ کی بات کرتے ہیں ذرا سوچئے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پوری کائنات کو پیدا کیا جس کا بھید کھلتے بھی نہیں کھل جس کا بھید بڑے بڑے آج تک نہ کھول سکے وہ اگر آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور اس لیے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈر ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر حضرت معاذ رضی اللہ عن سے فرمایا معاذ اسی قابو میں رکھنا انہوں نے پوچھا کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ اور محاسبہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں لے جانے والا عمل ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی گفتگو ہوگی جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بارہ اس لیے زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے انسان جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموشی بہتر ہے کیونکہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس کی غلطیاں اور گناہ بھی زیادہ ہی ہوں گی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من سمت نجا یعنی جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا جامع ترمیزی حدیث دو ہزار پانچ سو ایک بعض اوقات انسان کو اپنی کی ہوئی بات کا احساس نہیں ہوتا لیکن وہ اسے جہنم کی اطاح گہرائیوں میں جا ڈالتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بات کرتا ہے اور اسے اپنی بات کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اسی بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے کبھی جو آپ نے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے کسی مخالف کے سامنے کسی جھگڑے کے وقت میں جو باتیں آپ کرتے ہیں کبھی اسے ریکارڈ کر لیں اور اکیلے میں اسے سن کر دیکھیں کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں اگر وہ آپ کا رب آپ کے سامنے ہو اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا رب وہ تمام چیزیں دیکھ اور سن رہا ہے کیا آپ ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت کریں گے ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والے عضو یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان واقع عضو یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے دیتا ہوں یعنی جو شخص اپنی زبان جائز حدود میں ہی استعمال کرے اور جو شخص زنا سے فحاشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے یعنی اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے علاوہ سے ناجائز رشتے نہ بنائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ایک طرح سے بشارت دی ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں خوف الہی اور حسن اخلاق خوف اللہی یعنی اللہ کا ڈر کوئی بھی برا عمل جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنا چاہے تو اسے اس بات کا ڈر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جہنم ملے جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں زبان اور شرمگاہ یعنی زنا یعنی بدزبانی، بدکلامی، گالی گلوز وغیرہ اور شرمگاہ یعنی زنا جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چار ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھیالیس ان کے علاوہ بھی بہت سی احادیث میں زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے اسی لیے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے اکرام الجار یعنی پڑوسیوں کی عزت و تکریم پڑوسی کے بھی انسان کے ذمے بہت سے حقوق ہیں انہیں کسی قسم کا ایزا یا تکلیف نہ دے ہمسایا یعنی پڑوسی رشتے دار ہو یا غیر رشتے مسلمان ہو یا غیر مسلم قرآن کریم میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے سبھی پڑوسی ہمسائے گی یعنی پڑوسی ہونے کی حیثیت سے حسن سلوک اور تعاون کا حقدار ہیں اچھے کاموں میں ان کا تعاون کیا جائے برے کاموں میں ان کی اصلاح کی جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین مجھے ہمسایہ کے بارے میں اس قدر تائید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ہمسائے کو وراثت کا بھی حقدار نہ بنا دیا جائے جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیالیس ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایماندار نہیں آپ نے بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمایا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون ایماندار نہیں آپ نے فرمایا جس کی تکلیفوں اور یزا سے ہم سایہ محفوظ نہ ہو صحیح بخاری چھ ہزار سولہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس کی تکلیفوں اور دکھوں سے ہم سایہ معمون نہ ہو محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چھیالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر سینتالیس آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو اور اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے حق میں اچھا ہو کیا آپ اللہ کے نزدیک اچھے بننا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھیوں اور اپنے ہمسایوں کے حق میں اچھے ہو جائیے جامعہ تمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوالیس ایک عورت بڑی عبادت تھی دن کو روزے رکھتی اور رات کو تہجد ادا کرتی مگر پڑوسیوں کے حق میں اچھی نہ تھی وہ انہیں ایزا دیا کرتی تھی آپ نے اس کے متعلق فرمایا وہ جہنم میں جائے گی مسند احمد جلد دو صفحہ نمبر چار سو چالیس ہم بھی اپنا جائزہ لیں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تہجد بھی پڑھتے ہیں داڑھی بھی ہے ہمارے پاس ہم پردے میں بھی رہتے ہیں سود بھی نہیں کھاتے حرام رس بھی نہیں کھاتے لیکن کیا ہمارے ہاتھ سے ہمارے عمل سے ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی محفوظ ہیں کیا ہم ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں کیا ہم ان کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو جس جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ تو نہیں ملنے والی بعض سلف سے منقول ہے کہ ہم کا دائرہ چالیس گھروں تک ہے جیسا کہ بعض ضعیف روایت میں ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے شرک اس کے بعد روزی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا اس کے بعد ہمسایہ کی بیوی سے سے کا ذکر فرمایا حالانکہ زنہ جس سے بھی کیا جائے گناہ ہے لیکن ہمسایہ کی بیوی سے زنا کی شناعت اور برائی مزید بڑھ جاتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سالن پکاؤ تو پانی ڈال کر شوربہ بڑھا لیا کر اور ہمسایا کے گھر بھی بھی بھیجوا دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچیس چونکہ مسلمانوں کے ذم پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا احترام کرے اکرام ضعیف یعنی مہمان کا اکرام اور عزت افزائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آداب و احکام معاشرت میں سے تیسری اہم بات بیان فرمائی ہے ہماری زندگی کے معاملات میں سے مہمان نوازی ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اس سے بہت سے رشتے بہت سے مسائل بہت سے معاملات طے ہوتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے ان کی ممکن حد تک خاطر و مدارات کرے مہمانوں کی عزت و تقریب بھی کوئی مہمان کے آنے پر ناگواری محسوس کرنا اسلام اور اخلاق کے منافی ہے ہر کوئی اپنی قسمت کا کھاتا ہے اس لیے مہمان کی آمد پر تنگ دل ہونے کے بجائے خوش اور مسرور ہونا چاہیے اور حتیل مقدور اس کی خوب خدمت کرنی چاہیے حتیٰ کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بطور میزبان اچھا سلوک نہ کیا ہو اگر کسی وقت وہ بھی آپ کا مہمان بن کر آئے تو اس کی خاطر و مدارات میں بھی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے آ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں کسی کے ہاں مہمان ٹھہروں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بعد میں کسی وقت وہ میرا مہمان بنے تو میں کیا کروں اس سے بدلا لوں یا مہمان نوازی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم بجا لائے عرض کیا گیا حضور کب تک آپ نے فرمایا پرتکلف کھانا ایک دن رات اور ضیافت صرف تین دن تک اس کے بعد کی خدمت اور توازو صدقہ ہے چلتے وقت بھی اس کو اتنا خرچ دینا چاہیے کہ ایک منزل تک کافی ہو جائے اس کو جائزہ کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر اڑتالیس چونکہ مہمان کا میزبان کے ذمہ حق ہوتا ہے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں میزبان کو مہمان کے اکرام خاطر و مدارات اور خدمت کرنے کی ترقین فرمائی ہے لیکن جہاں میزبان ان احکام کا پابند اور مکلف ہے اسی کے ساتھ مہمان بننے کے بھی کچھ آداب ہیں جب کوئی شخص مہمان ٹھہرے تو اسے اپنے میزبان کے لیے بلائے ناگہانی نہیں بننا چاہیے اور ایسا انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے میزبان کو تکلیف پہنچے یا مہمان بوجھ بن جائے یا شرمندی کا باعث ہو بل ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت بجا لاتا ہے اور اس میں کمی نہیں چھوڑتا لیکن کئی مہمان کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں جس کا مہیا کرنا میزبان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا یا اس کے بس میں نہیں ہوتا نیز میزبان کے ہاں مہمان کو بلا وجہ طویل عرصے تک قیام نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ہاں قیام کرے اور میزبان کو کو گنہگار کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1727 مہمان کو چاہیے کہ وہ ایسا مہمان ثابت ہو کہ میزبان اس کی دوبارہ آمد پر بھی اسے اپنا مہمان بنانے میں فرحت محسوس کرے ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور بھوک کا ذکر کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو آج رات اس کی میزبانی کرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے بیوی سے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے اس نے بتایا کہ بچوں کے لیے معمولی سا کھانا ہے فرمایا انہیں نہیں کھائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا پیٹ بھر کر کھانا کھائے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے اسی واقعے کے موقع پر وہ اپنی ضروریات کے باوجود دوسروں پر اثار کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چوب